بدا ذالی الف صدق اللہ <العظيم> آج کے درس کا آغاز سورک المائدہ کی آیت نمبر بتیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں من اجلی ذالق اسی وجہ سے کس وجہ سے یعنی قتل کے ان مفاصب کی وجہ سے قتل کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا آپ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر ہوا تھا کہ قابیل نے ہابیل کو حسب کی بنا پر قتل کر دیا تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ قتل کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا یہ لازم کر دیا یہ حکم فرض کر دیا من قتل نفسم وغیرہ نفس کہ جس نے خون کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد کی سزا کے بغیر کسی ایک نفس کو قتل کیا کسی ایک جان کو کسی ایک ذات کو کسی ایک شخص کو قتل کیا فت انما قتل الناس جميعا تو ایسے ہے کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا جس نے ایک نفس کو قتل کیا ایک انسان کو قتل کیا اور یہ بھی سن لیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قتل مؤمنا جس نے مومن کو قتل کیا مومن کو قتل کرنا بھی سزا ہے لیکن مطلق انسان کو بھی بغیر کسی جرم کے قتل کرنا یہ بھی سزا ہے چاہے وہ مومن نہ بھی ہو کافر کو بھی بغیر کسی جرم کے بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یاد رکھیے کہ کفر ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے فر ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے اسلامی مملکت میں بہت سارے عیسائی بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں اور سکھ بھی رہتے ہیں لیکن یہ ایسا جرم نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا قتل کرنا جائز ہے اگر وہ پُر امن طریقے سے رہتے ہیں تو اس کافر کو اور ذمی کو قتل کرنے کی وہی سزا ہے دنیا میں جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہے تو کفر ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے تو جب کسی بھی انسان کو چاہے وہ کافر مشرق بت پرست آتش پرست یہودی عیسائی سکھ ہندو بدھ مت کوئی بھی ہو اسے قتل کرنا بغیر جرم کے جائز نہیں ہے تو ایک مسلمان کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ایک نفس کو قتل کرنا ایک نفس کو قتل کرنا ایسے ہے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کرنا تو ایک مومن کو قتل کرنا کتنی بڑی کتنا بڑا جرم ہوگا اور اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی کتنا بڑا جرم ہے ایک مومن کو قتل کرنا کہ فرمایا گیا کہ اگر ساری دنیا والے ایک مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو قتل کرنا اس کے بدلے میں جائز ہوگا ایک مومن کا قتل کرنا تو فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا ایک نف کو قتل کیا ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے نہ تو کسی خون کے بدلے میں قتل کیا نہ زمین پر فساد کے جرم میں قتل کیا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اس لیے کہ جینے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے چاہے اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو اسے جینے کا حق حاصل ہے اور ہر انسان کو قتل سے تحفظ کا حق بھی حاصل ہے لہذا جو شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت پر ظلم کرتا ہے انسانیت سے جینے کا حق چھینتا ہے قتل سے محفوظ رہنے کا حق چھینتا ہے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ومن احا فک انہ سجمی آ اور جس نے کسی ایک نفس کو بچا لیا ایک جان کو بچا لیا قتل ہونے سے بچا لیا مرنے سے بچا لیا اللہ کہتے ہیں ایسے ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا سارے انسانوں کو اس نے زندگی عطا کر اندازہ کیجئے کتنا بڑا عمل ہے کتنا بڑا عمل جو انسان کو جو نفس کو جو کسی شخص کو قتل ہونے سے بچا لے بیچ میں پڑ جائے اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے تگلی لگا کر غیبت کر کے بڑکا کا غصہ دلا کر مشتعل کر کے ہم تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ ایک حدیث اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مومن کے قتل میں ایک بات کہہ کر حصہ لیا ہوگا خود قتل نہیں کیا مومن پر ہتھیار نہیں اٹھایا کوئی بات کہی جو مومن کے قتل کا سبب بن گئے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ہاضا آئسنظ اللہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے شرابی نا امید نہیں زانی نا امید نہیں لیکن یہ شخص جس نے ایک مومن کے قتل میں کسی کو بھڑکا کر غصہ دلا کر لگائی بجائی کر کے کوئی بات کہہ کر حصہ لیا فرمایا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو ایک طرف قتل کروانے والا اتنا بڑا مجرم اور دوسری طرف قتل سے بچانے والا اللہ کی نظر میں اتنا بڑا نیک عمل کرنے والا کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہے گویا کو اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا بالقدا ات ہم رسول بالقدہ ات ہم رسولا اور ان کے پاس ہمارے رسول آ چکے واضح بلائے نیک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنایا بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور انبیاء آئے انہوں نے بھی اپنی اپنی امت کو یہ حکم سنایا کیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سب کو قتل کیا جس نے ایک کو بچا لیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سب کو بچا لیا تو سمے کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آ چکے اور سب ان تک ہمارے اس حکم کو پہنچا چکے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ پہلی امت ہے جس پر یہ حکم کتابی شکل میں نازل ہوا مگر میں یہ حکم تو پہلے سے بھی تھا لیکن کتابی شکل میں تحریری شکل میں سب سے پہلے یہ حکم جس امت پر نازل ہوا وہ امت بنی اسرائیل کی تھی اور پھر انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گویا کے اپنی امت کو یہ حکم سنایا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا خون بہانے میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو جمال نرمی افو درگزر توازو یہ بہت مشہور ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حیثیت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دو کہ ادھر بھی ایک مار ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قول منسوب ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی عیسائیوں کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کا خون بہانے میں عیسائیوں کا ہاتھ ہے کراچی یونیورسٹی کا چھپا ہوا ہے ایک رسالہ رسالہ کیا ہے بہت بڑی کتاب ہے پندرہ سو سے دو ہزار سفے کی جریدہ نام اس میں تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے تقریباً تین سو سال سے اس کو ملنا شروع ہوا اس کا آغاز ہوا تین سو سال سے ان تین سو سالوں میں دس کروڑ انسان قتل ہو چکے ہیں اور دس کروڑ انسانوں کے قتل کرنے والوں کے قاتلوں کا اگر آپ پتہ تلاش کریں تو آپ کو ان میں اکثریت ان لوگوں کی نظر آئے گی جو عیسائی علی اسلام کا نام لینے والے ہیں یہ حقیقت ہے ہیرو سیما اور ناگا ساکی پر مسلمانوں نے ایٹم بم نہیں برسایا ان لوگوں نے برسایا جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے تھے جنگ عظیم اول اور دوم کو بھڑکانے والے مسلمان نہیں تھے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں انسان قتل ہو رہے ہیں یا کسی مغربی تہذیب کے علمبردار قتل کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں ان کی شرارت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں لیکن حکم تو اللہ باک نے تورات میں بھی یہ نازل کیا انجیل میں بھی نازل کیا اور قرآن میں بھی نازل کیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے عالم انسانی کو قتل کر دیا اور جس نے ایک کو زندگی بخش دی قتل ہونے سے بچا لیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کر دی ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون پھر بھی ان میں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو زمین پر زیادتییاں کرتے پھرتے ہیں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بشكل لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ملک میں سساد پھیلاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے اے کہ انہیں قتل کیا جائے اویو سلب یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے او تو ہند و ارجنہ من خلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں او یون فو من العب یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یہ اللہ پاک چوری اور ڈاکے کی سزا بیان فرما رہے ہیں بہت توجہ سے یہ مضمون سننے کا ہے عام طور پر جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی سزا کو کہا جاتا ہے تعزیرات جیسے ہمارے ہاں بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان لیکن اسلام میں جرائم کی سزاؤں کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حدود نمبر دو قصاص اور نمبر تین تعزیرات یہ تین قسمیں ہیں حدود قصاص اور تعزیرات ان کی وضاحت سے پہلے دو باتیں جان لیں پہلی بات یہ کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العبد حق اللہ اور حق العبد بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ کا حق بھی پامال ہوتا ہے اور بندے کا حق بھی پامال ہوتا ہے ڈبلو اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے بندے کا حق زیادہ پامال ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ کے حق کی پامالی کا پہلو یہ نمایاں ہوتا ہے دوسری بات یہ جان لیں کہ اسلام نے صرف چاند جرائم کی سزائیں متعین کی ہیں باقی سب کو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا حالات کے اعتبار سے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے مجرموں کی نوعیت کے اعتبار سے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی کو اختیار ہے جرائم کی سزا میں کمی کا اور زیادتی کا بھی صرف تن جرائم کی سزائیں اسلام نے متعین کی باقی کے متعین نہیں کی جن جرائم کی سزائیں اسلام نے متعین نہیں کی ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات اور جن کی سزائیں اسلام نے متعین کی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود اور اثر گویا کہ تعزیرات ان جرائم کی سزائیں جو اسلام نے متعین نہیں کی اور حدود اور قصاص وہ سزائیں جنہیں اسلام نے متعین کر دیا اور ان کے اندر کوئی کری بیشی نہیں ہو سکتی پھر یہ جو حدود اور قصاص ہیں حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور قصاص کے اندر بندے کا حق یہ غالب ہوتا ہے اللہ نے بندے کے حق کا بھی لحاظ کیا ہے سزاؤں میں اور اپنے حق کا بھی لحاظ کیا ہے یہ ہلکی بھی ہو سکتی ہیں سخت بھی ہو سکتی ہے معاف بھی ہو سکتی ہے تازی سزا کتنی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تا برخواست عدالت عدالت کے برخواست ہونے تک تم یہیں بیٹھے رہو یہ تمہاری سزا ہے یہ بھی سزا ہو سکتی ہے یہ بھی تعزیر ہے کہ جب تک عدالت کا کام جاری ہے اور عدالت کا وقت ختم نہیں ہوتا تو مجرم کو حکم یہ ہے کہ تم عدالت کے اندر ہی بیٹھے رہو یہ بھی تاجیر ہے ایک تھپڑ مار دیا جائے یہ بھی سزا ہے تاجر ہے اور کئی سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے یہ بھی تاظیر ہے اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک حدود کا تعلق ہے حدود میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی حاکم اور قاضی کو معاف کرنے کا اختیار ہے ان کو اختیار نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آخری مرحلے پر وقت کے صدر کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دیں تو یہ جرم معاف ہو جائے گا یہ قتل معاف ہو جائے گا اسلام میں نہیں وارثوں کو تو حق ہے کہ قصاص کو معاف کر دیں لیکن وارثوں کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو یہ تین قسم کے جرائم اور ان کی سزائیں ہو گئیں حدود قصاص اور تعزیرات تعزیرات وہ سزائیں جو متعین نہیں اور حدود اور قصاص وہ سزائیں جو متعین ہیں پھر حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے حدود میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے اور قصاص کو معاف کرنے کا اختیار ہے حدود صرف پانچ ہے زنی چوری زنا زنا جسے کزف بھی کہتے ہیں اور شراب نوشی حدود صرف پانچ ہے زنی چوری اور زنا تو زنا ہر تحمت کو کزف نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف زنا کی تحمت کو کزف کہتے ہیں اور پانچویں ح جو ہے وہ شراب نوشی پر ہے یہ پانچ حدود ہیں یہاں چھوٹا سا ہلکا پھلکا سا لطیفہ سن لے میں اس وقت نیا نیا ہوا تھا ایک صاحب آگئے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی یہ فقہ وغیرہ جو ہیں یہ ایسی فضول ہے اصل تو قرآن اور حدیث ہے اور یہ جو امام ہیں یہ امام ابو لیفا یہ امام مالک یہ امام شاقی امام احمد بن حنبل یہ جو تم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں یہ تو سب شرک کی صورتیں ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ صاحب ماشاءاللہ امام ابو نیفر رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کر رہے تھے میں ابھی طالب علم تھا زیادہ مطالعہ بھی نہیں تھا اور ایک دم گویا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا علمی حملہ اعتراضات کا حملہ میں اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھا تو میں نے ان سے ایسی پوچھ لیا ایسی پوچھ لیا میں ان کا حضرت حدود کتنی ہیں حدود کہتے ہیں بہت ساری ہیں میں نے کہا کچھ تو بتائے کہتے ایک وقت میں تو نہیں بتائی جا سکتی بہت ساری ہیں حدود تو بے شمار ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ حدود اتنی زیادہ ہیں کہ ایک نشست میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر میں نے ان سے عرض کیا اللہ کے بندے حدود تو ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں چم سیکنڈ کے اندر آپ کے علم کی حالت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ حدود کتنی ہیں اور اعتراض کس پر کر رہے ہیں امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ وسلم. تو یہ تعصب کی انتہا ہوتی ہے زد, اناد, نہ, ماننا. سچ بات کو نہ ماننا اور اناد میں بہت آگے نکل جانا اختلاف اور چیز ہے خلاف زد اور اناد یہ اور چیز ہے تو ارض کر رہا تھا کہ حدود جو ہیں یہ صرف پانچ ہیں اور یہ سزائیں ایسی ہیں کہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتی توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتی سوائے ڈاکہ زنی کے ڈاکہ زنی ایک ایسا جرم ہے کہ اگر حکومت کے گرفتار کرنے سے پہلے ڈاکو توبہ کر لے تو ان کو سزا معاف کی جا سکتی ہے جیسے یہ سزائیں سخت ہیں ان کے ثبوت کی شرائط بھی بڑی سخت ہیں یہ ایسے نہیں ثابت ہو جاتی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں زنی کی سزا بھی آپ سنیں گے چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے زنا کی سزا غیر شادی شدہ ہے ضانی تو کوڑے لگائے جائیں سو اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے اور کسی طریقے سے توہمت لگانے والا ہے تو اسی کوڑے مارے جائیں اور یوں ہی شراب نوشی کی سزا تو یہ سزائیں سخت ہیں لیکن ان کی ثبوت کی شرائط بھی بڑی سخت ہے سب سے سخت سزا وہ زنا کی ہے اور سب سے سخت شرائط ثبوت وہ بھی زنا کی ہے اگر ایک شخص نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ بیان کرتا پھر ہے اور اس کے کہنے سے سزا نافذ نہیں ہوگی دو نے دیکھ لیا تو بھی تین نے دیکھ لیا تو بھی جب تک کہ چار اپنی آنکھوں سے این حالت زنا میں نہ دیکھے اس وقت تک یہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک تازی کی سزا جاری نہیں کر سکتا تو ثبوت کی جو شرائط ہیں وہ بھی اسلام نے بڑی سخت رکھی اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو شبہ کی وجہ سے سزا ساخت ہو جاتی ہے مشہور اصول ہے الحدود تندری ابی سزائیں یہ حدود شبہات کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہیں لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر کہ حد ساکت ہو جائے گی مگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے لیکن جرم ثابت نہیں ہو سکا ایسے گواہ نہیں کہ جرم ثابت ہو سکے لیکن کرائم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو قاضی حد تو جاری نہیں کر سکتا لیکن تاظیر جاری کر سکتا ہے چھوٹی موٹی سزا اپنی طرف سے وہ جاری کر سکتا ہے اللہ اکبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایسا ہوا کہ بعض چوروں کو لوگوں نے پکڑا اچھا کیا چوروں کو پکڑا اور ان کی خوب پٹائی لگائی یہاں تک تو صحیح ہے لیکن اس کے بعد پکڑ کر زندہ جلا دیا یہ صحیح نہیں ہے یہ وحشت ہے بربریت ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے کچھ بھی صحیح ابل اب تو اسلام ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے نمبر پر جلانے کی سزا یہ تو اسلام حیوان کو بھی دینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی حیوان کو جلا سکیں کتے کو زندہ جلا دیں خندیر کو زندہ جلا دے اسلام مسلمان کو ایسی بہیم ایسی درندگی اور ایسی سخت دلی کی اجازت نہیں دیتا مسلمان کو ایسا سن دل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مخلوق کو زندہ جلتا ہوا دیکھے سڑپتا ہوا دیکھے اور اس کا دل نہ پسیجے اور نرمی نہ آئے اسلام کسی سختی کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ایسا سنگ دل ہو جائے لیکن میں نے سنا کہ جب سے یہ چند چوروں کو زندہ جلایا گیا مجھے بعض اخبار سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں نے بتایا کہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ساٹھ فیصد کمی آ چند لوگوں کے ایسا کرنے سے ہم تو حامی ہیں اسلامی سزاوں کے کہ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں آپ سوچیے اگر با اختیار قسم کے طاقت رکھنے والے دولت رکھنے والے وڈیرے قسم کے چند بڑے بڑے ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹے جائیں تو اللہ کی قسم ساٹھ فیصد نہیں سو فیصد جرائم جہاں سے ختم ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے مجرم پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے اور بڑے مجرم بچ جاتے ہیں میں آج ہی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو پچھلا روشن خیالی کا آٹھ سالہ دور تھا روشن خیالی کا آٹھ سالہ دور اس روشن خیالی کے دور میں طاقتور سیاستدانوں فوجیوں اور تاجروں کو ساٹھ ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے ساٹھ ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے یہ وزیر خزانہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں لیکن ان کو اتنی ضرورت نہیں ہو رہی کہ ان کے نام بتا سکیں کہتے ہیں ہم نام نہیں بتا سکیں اس لیے کہ ہیں معزز لوگ ان کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا ان کو بدنام نہیں کیا جا سکتا وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کے ساٹھ ارب کے قرضے معاف کیے گئے ہیں یہ قومی اسمبلی میں اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام نہیں بتایا جا سکتے ساٹھ ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے ہر دور میں ایسے ہی ہوا اور ساتھ ہی میں نے یہ پڑھا کہ بعض ذمہ داروں نے قرضہ لیا تھا بیس بیس ہزار روپے چھوٹے چھوٹے جو ذمہ دار ہیں بیس ہزار روپے قرضہ لیا تو عدالت نے ان کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے دیا برخاست کی گئی یہ چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں بیس بیس ہزار روپے قرضہ ہے تو معاف کر دیا جائے مگر کہا گیا کہ نہیں اس طریقے سے ان غریبوں کی عادتیں بگڑ جائیں گی ان کسانوں کی عادتیں بگڑ جائیں گی قرضے لیں گے اور پھر ہم معاف کر دیں گے تو عادت خراب ہو جائے گی اللہ جن کی عادتیں خراب ہو چکی انہیں کوئی درست کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ روٹی چوری کرنے والا یہ ٹوپی چوری کرنے والا یہ جوتا چوری کرنے والا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں جو بڑے بڑے بٹیرے ہیں اربوں روپے چوری کرنے والے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں جب ان کے ہاتھ کٹیں گے تو معاشرے سے جرائم کی شرح ختم ہو کر بہ جائے گی اس طریقے سے عدل کا اور قانون کا نفاذ ہو جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا جب اس طریقے سے بلا امتیاز قانون کا نفاذ ہوگا تو جائن کا خاتمہ ہو جائے گا تو بے شک اسلامی سزائیں سخت ہیں لیکن ان کے ثبوت کی شرائط بھی سخت اور اگر ان پر عمل ہو جائے تو معاشرہ پر امن ہو جائے گا ہر شخص میٹھی نیند سوئے گا اللہ جانتا ہے اب تو صورت یہ کہ مسجدوں میں بھی خوف زدہ ہو کر لوگ سوتے ہیں تو مسجد میں بھی چور ڈاکو نہ آ جائے کوئی قاتل دہشت گرد نہ آ جائے فرمایا کہ انما جزاء جزا يحاربون اللہ و رسول وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں محاربہ حرب یہ امن کی ضد ہے جنگ کرتے ہیں بد امنی پھیلاتے ہیں کس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے جو شخص اسلامی حکومت سے جنگ کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے کس کو تعبیر کیا گیا یو ہاربول اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں پورا جتھا بنا کر پوری جماعت بنا کر پورا گروپ بنا کر جکیتی پر اتر آتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے اَن سب کو قتل کیا جائے او یو یا سب کو سوری پر چڑھا دیا جائے او من خلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے اگر دائیں ہاتھ کاٹا دائیں پاؤں کاٹ دیں او یون فو من الرز یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یہ چار سزائیں بیان کی قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا زمین سے دور کر دیا جائے